باپ چل رہا تھا یا کرومو تو اس میں کیا تھا جو نے تھا کہ آپ لوگوں نے کرنا کارو باقی گردان بودا یا بودو یکسو دسراتن اور آج ہم چھٹا باب پڑھتے ہیں وہاں سیشم چھٹا باپ کیا ہے وہ ہے جی چٹا باب فائلہ یا فیلو فائلہ یا فیلو ماضی اور مزارے میں اہم کلم مقصور جیسے ہسیبہ یا ہسیبو ٹھیک ہے نا فائلہ یا اچھا اس کی ماضی کی کردان کیسے آئے گی جیسے کی گردان آئی تھی ماضی سے جو ماضی اور ماضی سے بننے والے جو سیکھے ہوں گے نا وہی یعنی ماضی وغیرہ کی کردان کیسے آئے گی سامیا کی گردانا تھا نا فاعلا تو سمیا سمیا سامع سام سامیہ سمی نہ سمیتا سمے تم سمے تم سمیت نہ سمے تم نہ تو سمے تو ایسے یہ کی کیسے آئے گا اسی کی کردان کیسے آئے گی ہاسی بکس آئے گی ٹھیک ہے اور مظاہرے کی گردان ویسے آئے ہے کہ یزریبو والی گردان آئی تھی مظاہرے کی گردان کیسے آئے گی جیسا کہ یزریبو اور یزریبو سے بننے والے جتنے زیادہ تر چیزے سارے چیزیں کیسے بنتے ہیں مزارے سے بنتے ہیں تو مظاہرے اور مظاہرے سے بننے والی یعنی امر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کیسے آئیں گی جیسا کہ یزریبو والی گردان آئی تھی ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس طرح کر لیں گے بالکل اسی طرح کی جو تو دیکھیے ذرا میں گردان پہلے پہلے اس کی صرف صغیر کرتا ہوں ہنسی یا سیبو ہنسیب یا و و حسابن فا حاسبن حسبن و حسابن نہ یہ دو مست حسبن بھی اس کا مستر آتا ہے اور حسابن بھی مستر آتا ہے اس لیے کیا کریں گے ہنسی یا حسبن آپ یہ نہ کہیں کہ جی باقی گردانوں میں تو کروم یکروم کرمن ذر تھے تو یہ کہ حسبن و حسابن کیا آ رہا ہے یہ دو مستر ہیں آپ ایک پڑھ لیں ہنسی بیا سب پڑھ لیں یا یوں پڑھ لیں ہنسی بیا حسابن پڑھ لیں دونوں ٹھیک ہے ہنسی بیا سب حسابن فاو یا سبن یا پڑھ لیں ہنسی بیا سب و حسب فاؤ ہا سبن ٹھیک ہے تو کوئی بھی جس میں پڑھنا چاہیں حساب ہم کہتے ہیں نا حساب وہ اسی سے مستر جو ہے تو آپ یوں پڑھ لیں ہسمن پڑھ لیں آسانی کے لیے اپنے ہنسی سیب سب ہسم فاو س و حسب یسب و حسب اچا جی <تصفح> یہاں پہ بھی کیا رہا؟ و.. آ رہا ہے بے شک حسب یاسبن فاو ہاسبُن و حسیب یوح صب و حسب فہو محسوبن العمر حسبہ ٹھیک ہے نا والمون عثمن تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح پھر کیسے آئے گا Trend, उसके बाद क्या आ जाएगा मुजारे गर्दाना आ जाए जी माँ हसीबा माँ हसीबा आ जाएगा तो अब क्या आएगा मुजारे यासिबो यासीबा ने जैसे यजरीब यजरिबान यजरीबु ना तजरीब तजरीबान यजरिबना तो ऐसे क्या आएगा यासिबो यासिबा ने ना तासीब तासिबान यासिब ना तासीबो तासीबा तासीबू ना तासीबी नासीबान तासिब ना आसिबो नासीबो मजहूल कैसे पढ़ेंगे यो सबो यो सबान यो सबू न तो सबो तो सबान है सब, सब, सब ना तो सबो तो सबा तो सबू न तो सबी तो सब ना वो सबो لم کے ساتھ لم یا لم یا لمیامی سب لم تو سب نالم او سب لم سب ٹھیک ہے اب امر کی کردان کی طرف آ جائیں کی کردان کیسے آئے گی جیسے تھا نا تو اگر حاضر کرنے لگے تو اب کیا آئے گا اس کا مجھول کیسے آئے گا لے تو سب لے تو سوال حاضر کا ہے مجھول لے تو سب لتو سبا تو سبو لو سب تو سب نہ سکیلا کیسے آئے گا لے تو سبن نہ تو سب نی تو سبن نہ تو سبن نہ تو سب تو سب ٹھیک ہے خفیف والے تو سب تو سبن تو سب اچھا اب امر غائب کی طرح جاتے ہیں امر غائب معروف لیاسب لیاسب تاصب تاصبال یاسب نا ٹھیک ہے نا اس طرح ساری یہ گزانے چلیں گے لا تاصب ٹھیک ہے جی ہو جائے گا ایسی ساری کی وہ ہوگی ٹھیک ہو گیا اس طرح اس کے انہوں نے مساجر آگے سے کرنے کی اس کے مساجے بہت تھوڑے آتے ہیں سب یاسیبو کے جو مساجے ہیں وہ بہت تھوڑے آتے ہیں انہوں نے وہ آگے ذکر نہیں کیے باقی تو مساجے ذکر کیے تھے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ اس کو یاد کرنا ہے اس کی کردانے بھی ساری یاد کرنی ہے گردانے بھی یاد کریں گے اور وہی کردان اسی طرح ہیں جسے بتا دیا اظرف منو ٹھیک ہے جیسے مذریبن جو وہ بن رہے ہوں گے وہ ویسے ہی آ رہے ہوں گے بالکل یہ گزانے آپ لوگوں نے یاد کرنی ہیں اور سنانی بھی ہیں یہ گزانے سنائیں بھی ان کو یاد کریں کیونکہ اب آگے سلاسی مزید شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہو گیا اس لیے بس آج اتنا ہی کر لیتے ہیں آج اتنا ہی اس کو یاد کر کے سنائیں تو کل پھر انشاءاللہ شاء سلاسی مزید شروع کریں گے پھر न. کل کوشش کریں کہ سارے سنا لیں ٹھیک ہے نا جن کو سناتے ہوتے ہیں ان کو سنا دیں پرچے بھی میرے خیال میں جو ہیں وہ پرچے بھی ختم ہونے والے ہیں تو کل پرچے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ان جن کو آپ لوگ سناتے ہوتے ہیں تو ان کو پرچے سنا, ختم ہونے کے بعد پھر دیکھ لیں گے کل یا پرسوں جس طرح ہوگا سی مزید کل یا پرسوں شروع کر لیں گے بس اس میں محنت کریں محنت کریں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ساری یاد کرنے کی چیزیں یاد کرنے کی ہیں یاد ہوگا تو پھر اجراء صحیح ہوگا یاد نہیں ہوگا تو اجراء صحیح نہیں ہو سکتا پھر اس لیے پہلے پہلا کام ہے یاد کرنا پہلا کام ہے یاد کرنا پھر آگے اس کا اجرا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے ان جو ہے یہ انشاءاللہ کر کے صحیح ہے چلیے پھر السلام علیکم اللہ مائک فری ہے